اعوذ من بسم الحمد رب والسلام رحمان امام سولانا محمد ایمان کے بیان میں ہمارا ایمان آخرت پر اور قیامت پر ہے ہم قیامت کے پیدا کیے جانے پر اعمال کا بدلہ ملنے پر اللہ کے حضور پیش ہونے پر حساب کتاب پر اعمال نامہ پیش کیے جانے پر اور اس کے مطابق ثواب دیے جانے پر اور عذاب دیے جانے پر پل سرات سے گزرنے پر اور امال کے تولے جانے پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہے اور اب یہ ختم نہیں ہوگی نہ یہ پرانی ہوگی اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جنت کو اور جہنم کو پیدا کر لیا تھا اور پھر ہر دور میں ان میں جانے والے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر جس کو چاہا اپنے فضل سے جنت کا حقدار بنا دیا جس کو چاہا اپنے عدل سے اور انصاف سے جہنم کا حقدار بنا دیا ہر انسان وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اسے فارغ کر دیا گیا ہو اور اسے وہی کچھ ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہو اور بندے کا خیر اور شر اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس پر مختصر سی گفتگو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تقدیر کے موضوع پر کیونکہ جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو کچھ لوگ اس کے حوالے سے پھر استخ اللہ اپنی بے گناہی اور استخ اللہ اللہ کی قدرت اور اس کے کاموں پر اعتراض کرتے ہیں ہم نے یہ تفصیل عرض کر دی تھی کہ انسان کی جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ اللہ کے چونکہ علم میں ہے ہم نے کہا تھا زمان و مکان اللہ کی تخلیق ہے اور کون شخص کب کیا کرے گا اور اپنے اختیار سے کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے اور اس بات کو آج کل کے ذہن کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک مثال دی تھی کہ وہ لوگ جو علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں استغفر اللہ یا علم العادات پر یقین رکھتے ہیں استغفر اللہ وہ ایسٹرالوجرس کے پاس جاتے ہیں اور وہ نیومرولوجسٹس کے پاس جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا فلاں ہوگا یا فلاں نہیں ہوگا کوئی لوگ جو ہے وہ دست شناسی پہ یقین رکھتے ہیں استخفر اللہ تو وہ پامسٹس کے پاس جاتے ہیں کہ جناب میں فلاں جگہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا اور اسی طرح کہ جی میری شادی نہیں ہو رہی شادی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یا کب ہو پائے گی اب بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک عام انسان پر تو یہ یقین رکھا جائے کہ وہ علوم کا سہارا لے کر ہمیں بتا دے گا کہ کیا ہونے والا ہے اور اللہ کے علم کی جب بات آئے تو وہاں پہ انسان شک کرے استخر اللہ اللہ کو اپنے علم سے پتا ہے کہ کب کس نے کیا کرنا ہے اور اس نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے اور اس نے مجبوری سے کیا کرنا ہے اور اس نے قدرت کے جبر سے کیا کرنا ہے وہ اسی کے مطابق حساب کتاب لیتا ہے اور اس میں ذہن میں یہ آپ رکھیے کہ ہم نے بڑا واضح ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جنت میں جو جائیں گے تو ہم اس کے فضل سے جائیں گے اور اگر اللہ نے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے مقدر میں جہنم کا چاہے ایک لمحہ ہی ہے تو وہ اگر جہنم میں جائے گا یا جائے گی تو وہ اللہ کے عدل اور انصاف سے جائے اور اس پہ حدیث بھی موجود ہے جس پہ صحابہ رام رجمع سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے فضل سے لوگ جنت میں جائیں گے اور ہمارے جو اعمال ہیں ان میں سے کون سا عمل کیونکہ ایک سوال یہ بھی پھر اٹھتا ہے کہ اگر اللہ کے فضل سے ہی جانا ہے تو ہمارے امال کا اس میں کیا دارومدار مدار ہے اس میں کیا ان کا کردار ہے تو اس پہ بھی ہم نے ایک دفعہ پہلے بات کی تھی کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کے فضل کو آواز دے دے یہ ہمیں نہیں معلوم اس لیے ہمیں امال کرنے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امال نہ کریں ہاتھ پہ ہاتھ گھر کر بیٹھے رہیں اور پھر ہم توقع کریں کہ اللہ کے فضل سے ہماری بخشش ہو جائے گی اللہ کے فضل کو جوش دینے کے لیے اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے اس میں فرائض و واجبات ہم پہلے کہہ چکے وہ تو لازم ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں کرنا ہوگا اور اس میں طالباً پچھلی ہی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنے حواس کو قابو میں رکھنا ہے حواس سے خمسہ جن کو کہا جاتا ہے کان کیا سن رہے ہیں زبان کیا کہہ رہی ہے آنکھ کیا دیکھ رہی ہے ناک سے ہم کیا سونگ رہے ہیں ہاتھ سے کس چیز کو چھو رہے ہیں پاؤں سے کس طرف کو ہم جا رہے ہیں اگر ان چیزوں کا ہم ان میں محتاط ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ کا فضل ضرور ہمارے ساتھ شام حال ہو جائے گا اس لیے تقدیر کو موضوع بنا کر خام خام جو اس طرح کی سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ کام اگر فلاں کیا قصور ہے اور اگر فلاں نے اچھا کام کیا تو اس کی تقدیر میں لکھا تھا اس کا کیا کمال ہے تو یہ سوالات جو ہیں یہ غلط ہیں ان سوالات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو استطاعت ہے وہ فعل کے ساتھ ہے عمل کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے تو کسی بھی عمل کے لیے جو صلاحیت چاہیے ہوتی ہے جو استطاعت چاہیے ہوتی ہے وہ اللہ کے توفیق سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کسی تخلیق سے کسی مخلوق سے اس کو جوڑا نہیں جا سکتا ہاں ایک اور قسم کی استطاعت ہوتی ہے جس کا تعلق تندرستی سے ہوتا ہے صلاحیت سے ہوتا ہے قابلیت سے ہوتا ہے اسباب سے ہوتا ہے یہ والی جو استطاعت ہے یہ بندے کو فیل سے پہلے حاصل ہو جاتی آپ کے پاس اسباب ہیں مال و دولت ہے آپ کو پہلے حاصل ہوا اور پھر استطاعت ملی آپ کو کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں آپ صدقہ خیرات کریں آپ لوگوں کو مشکلات میں ان کی مدد کریں تو آپ کے پاس اسباب پہلے آئے تھے اور پھر بعد میں آپ کے پاس استطاعت آئی فیل کی کام کی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اسی بنیاد پر اللہ کی طرف سے کسی بندے کو کسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا اور قرآن میں بھی اللہ تعالی نے اسی لیے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کسی کو کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اب یہ ہم انسان ہی ہیں اصل میں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بوجھ بہت زیادہ ہے ابھی غلط میں مہینہ دو مہینہ پہلے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی ازیتیں ہم نے صحیح ہیں اتنی ازیتیں دنیا میں کسی نے صحیح نہیں ہوں گی ان کو جب ہم نے ایک دو قصے سنائے جو کچھ اور دو صحباب ہم سے ملے اور انہوں نے ہم سے اپنے باتیں جو ہیں وہ بیان کی تو جب ہم نے وہ بیان کی اور ان سے کہا اب آپ کا کیا خیال ہے کہنے لگے نہیں میری تکلیف تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں تو انسان خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہماری برداشت سے باہر ہے مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا ہے اور یہ جو ہے تکلیف شاید مجھ سے زیادہ آج تک کسی کو تکلیف دنیا میں نہیں پہنچی دنیا میں بہت بہت ازیت میں لوگ موجود ہیں ہماری تکلیف اگر ہم اوپر دیکھنا چھوڑ دیں صرف نیچے دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ابھی ہم لاکھوں نہیں کروڑوں سے بہتر ہیں اب ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جو بندوں کے اعمال ہیں افعال ہیں وہ پیدا اللہ ہی کرتا ہے ہم نے جو عمل کیا وہ پیدا اللہ ہی کرتا ہے لیکن بندے جو ہیں ان کا کسب ہے ان کی کوشش ہے ان کی محنت ہے اور اللہ نے اسی کا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے اور بندے جو ہیں وہ اسی کی طاقت رکھتے ہیں جس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اسی لیے جب ہم کہتے ہیں قوتا اللہ کو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا کوئی ہیلا کوئی حرکت کوئی راستہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے بغیر ممکن ہو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی قوت اور قدرت یہ بھی اللہ کی توفیق نہ ہو تو ممکن نہیں ہے ہاں یہ ضرور پھر ہم بات بار بار یہ کہیں گے کیونکہ غلط فہمی نہ رہے کہ اس کی توفیق ملتی ہے بالکل ملتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اسباب اور ماحول ملتا ہے بالکل ملتا ہے اب یہ انسان کا اپنا کسب ہے اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اس کو استعمال میں لاتا ہے یا اس کو استعمال میں نہیں لاتا ہے اور جیسا ہم نے اس کیا کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کے علم اور فیصلے کے مطابق چلتی ہے اللہ کا ارادہ اللہ کا علم اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کے مطابق معاملات چلتے ہیں اللہ کی چاہت جو ہے تمام چاہتوں پر غالب ہے اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ تمام تدبیروں پر غالب ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہر برائی خرابی سے وہ پاک ہے عیب اور خامی سے وہ پاک ہے قرآن میں اسی لیے لکھا ہے کہ وہ جو کرے اس سے کو پوچھ نہیں سکتا ہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا اب یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ جو کہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا لیکن اتنا ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ جو کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی مصلحت ضرور ہوتی ہے جس سے ہم انسان واقف نہیں ہوتے اور کبھی کبھی زندگی میں وہ مصلحت سامنے بھی آ جاتی ہے اور پھر انسان سوچتا ہے کہ اللہ اکبر یہ جو اس وقت بات ہوئی تھی اور ہم نے سوچا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا آج سمجھ میں آیا کہ وہ جو غلط ہوا ہے وہ اصل میں غلط نہیں تھا وہ بھی صحیح تھا جو لوگ زندہ ہیں ان کے دعا کرنے سے ہمارا ایمان ہے اور ان کی طرف سے صدقہ کرنے سے ہمارا ایمان ہے کہ جو مر گئے ان کو فائدہ ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ عیسال ثواب کی کون کون سی قسم ہے اس پہ اب بحثیں چلتی ہیں کچھ مکاتب فکر کچھ خاص قسم کے عیسال ثواب ہوتے ہیں جن کو تسلیم کرتے ہیں کچھ خاص قسم کے ہوتے ہیں جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے مگر عیسال ثواب ہمارے کچھ اعمال ان کا مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے ان کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے اور جب دعا قبول نہیں ہوتی اس پہ ہم نے ایک پوری نشست کی تھی غالباً پچھلی ہی تھی یا شاید اس سے پچھلی تھی جس میں ہم نے بڑا تفصیلی عرض کیا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی وہ بھی اصل میں ہوتی ہے اور اس کی تین صورتیں ہم نے بیان کی تھی ایک صورت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ اللہ کے معلوم ہے کہ وہ جو ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے شدید نقصان دہ ہے تو دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ اس کے بدلے اس سے بہتر کوئی چیز اس دعا مانگنے کے نتیجے میں ہمیں عطا فرما دیتا ہے یہ ممکن ہے اسی وقت عطا نہ ہو کچھ وقت کے بعد عطا ہو جائے اور تیسری بات ہم نے کہی تھی کہ اگر دونوں باتیں نہ ہوں تو ایسی صورت میں جو دعا قبول نہیں ہوئی اس کا بے بہا سیلا جو ہے وہ روزے قیامت آخرت میں ہمیں مل جاتا ہے اس پہ ایک حدیث جس کا مفہوم مرض کر دیں کہ جب انسان آخرت میں جو تکلیفیں اس نے اٹھائی ہیں ان کا سلا دیکھے گا وہ سلا اتنا عظیم ہوگا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کا سلا بھی اتنا عظیم ہوگا کہ انسان وہاں پہ باقاعدہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور اتنی تکلیف دی جائے کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جائے تمام چیزوں کا ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے لیکن اللہ کا کوئی مالک نہیں ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی اللہ سے علیحدہ ہو کے کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی کام انسان نہیں کر سکتا اب یہاں پہ اذن اور مرضی میں فرق آپ کو سمجھنا چاہیے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ہر چیز پہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی دیکھیں ایک اذن ہوتا ہے ایک مرضی ہوتی ہے ایک شخص کے ساتھ بہت برا ہوا کیا اللہ کی مرضی تھی یہ ہم نہیں جانتے ہیں. ہو سکتا کہ اللہ کی رضا اس میں نہ ہو لیکن اذن تھا ایک شخص نے چھری پکڑ کر کسی کے پیٹ میں اگر گھونپ دی تو اس سے وہ بندہ مر گیا کیا اس میں اللہ کی مرضی تھی یہ سوچنا بھی بہت انتہائی گستاخانہ بات ہے ہاں اذن ضرور تھا کیونکہ چھری کو یہ ازن ہے کہ وہ جس کو لگتی ہے اس کو چیر دیتی ہے تو ازن اور مرضی میں فرق ہے تو کوئی بھی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے عزم کے بغیر کچھ کر جائے اور کوئی ذرہ برابر بھی اگر وہ سمجھے ایسا تو ہمارے آئما کہتے ہیں کہ اس کو اس نے کفر کیا اور وہ شدید گناہ ہے اور کچھ آئما نے تو یہ نہیں کہا کہ کفر کیا انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ وہ کافر ہو گیا اب ہم اس بات میں چونکہ شروع سے آپ کو پتا ہے کہ یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ہم ہمیشہ محتاط رہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس نے کفر کیا کافر ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے کچھ آئمہ نے یہ کہا ہے کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ غصہ بھی کرتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی چیز بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے چونکہ کوئی چیز بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے تو اس کا غضب کیا ہے اس کی رضامندی کیا ہے اس کا خوش ہونا کیا ہے اس کا غصہ آنا کیا ہے یہ ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ متشاب ہاتھ میں سے ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے معاملات کو سمجھنے کا بخش ہے پھر ہم حزم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرتے ہیں اور لیکن ہم کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور کسی سے برات بھی نہیں کرتے جو ان سے بوز رکھے ان سے ان سے برائی رکھے ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں ہم تو صحابہ کا ذکر خیر سے کرتے ہیں صحابہ سے محبت کو دین سمجھتے ہیں ایمان سمجھتے ہیں احسان سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی کو ہم سرکشی سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نکتا ارض کر دیں یہ بحثیں آج نہ جانے کیوں دوبارہ اٹھائی جا رہی ہیں یہ بحثیں پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے آئمہ کے درمیان رہی ہیں ان میں اختلاف رائے رہا ہے ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے مثلاً آپ بحث ہوتی ہے کہ جی صحابہ کون ہے صحابی کون ہے اب اس بحث میں ہمیں آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صحابی کون ہے کیونکہ اس کی تعریف میں آئمہ میں بھی اختلاف ہے محدسین میں بھی اختلاف ہے محققین میں بھی اختلاف ہے جب اتنے اتنے بڑے لوگ جن کا علم جو ہے ان کے مقابلے پہ ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے ان میں اختلاف ہے تو ہم کیوں اس میں بڑھتے ہیں صرف بیان ایک دو مثال لیں ہم بتا دیتے ہیں ایک رائے آئمہ ہی میں سے ہے محدسین میں سے ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک لیا وہ صحابی ہے اس کے مقابلے پہ جو کلام کے محدثین اور محققین ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے صحبت پائی ہے وہ صحابی ہے اور لفظ صحابی کو بھی وہ لفظ صحبت کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور بھی رائے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جس بات پہ ہمارے ائما کا اتفاق نہیں ہو سکا ہم اس کی بحث میں کیوں پڑھتے ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ جب ہم ان بحثوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے حساب کتاب کے اندر چیزیں لکھی جا رہی ہیں اگر اس بحث میں کچھ ہم غلط کہہ گئے تو روز قیامت وہ تو ہمارے گلے میں لٹکا دی جائے گی صحابہ نے خود کس کس میں فرق کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس صحابی اور کس صحابی پہ فرق کیا اس کی ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہے باقی جو آ ہیں ہے اس پہ کسی وقت ہم آپ کو بیان کر دیں گے کیا کیا آ ہے نام بھی بیان کر دیں گے کس کس نے یہ رائے دی ہے لیکن ہم ساتھ میں بار بار یہی کہتے رہیں گے کہ یہ علم کی حد تک رکھے اس میں آپ شامل اس بحث میں نہ ہو نہ ہمارے پاس آپ کے پاس ہمارے پاس اتنا علم ہے نہ ہماری اتنی تحقیق ہے کہ ہم اس میں خام خاک بات کریں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں فلاں نے کہا تو اگلا اٹھ کے کہتا ہے فلاں نے کہا اب فلاں نے کہا فلاں کہاں پہ ہم میں جھگڑ رہے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا ایمان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور چھ ماہ کی امام حسن رضی اللہ تعالی کی خلافت ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی یہ حدیث اسی سے ہم یہ خلفائے راشدین جو ہم کہتے ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کے علاوہ دس صحابہ ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین ہیں جن کا نام لے کے حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ان کا نام لے کر ہم بھی یہ ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی اور حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حق پر ہیں ان کی ہر بات حق ہے اس لیے وہ جو نام ہیں ان میں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی طلحہ رحمان ابن عبید زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ دس صحابہ ایسے موجود ہیں جن کا نام لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ان کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کچھ لوگ غلط فہمی میں کچھ اور نام بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ تو اشرم و میں ہیں فلاں اشرام و میں ہیں اشرم و کے نام ہم نے آپ کو بتا دیے یہ ہیں جو اشرم و میں میں اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو ازواج متحرات ہیں اور آل رسول ہیں ان کے بارے میں گناہوں سے دور ہونے کی گواہی دے اور برائیوں سے پاک ہونے کی گواہی دے اور یہ وہ اچھی بات کہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں منافقت نہیں ہوگی کوتا ہی ہر کسی سے ہو جاتی ہے لیکن اس میں منافقت نہیں ہوگی علماء سلف اور ان کے جو تابعین نیک لوگ ہیں اور اہل فک اور اہل نظر کو اچھے لفظوں سے ہی یاد کیا جائے گا اور جو ان کی برائی کرے گا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں عزن توفیق بخشے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنے ایمان کی مضبوطی جو ہے اس پر توجہ دیں اور فروعات پر اور غیر ضروری بحثوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں اپنی دنیا کی فکر کریں کہ ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی خلوص کے ساتھ کوشش کریں کوتا ہی ہو جائے تو اللہ جو ہے غفور ہے اللہ جو ہے رحیم ہے اللہ جو ہے رحمان ہے وہ انشاء اللہ اگر کثرت سے ہم توبہ استغفار کرتے رہیں گے ہمیں معاف فرما دے گا صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد صحابی اجمائین